شریف میں سے درست نمبر سات سو انسٹھ سیون ان فائیو نائن ابلی چار ایک ہے سات سو انس شریف کی شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد اور چار سو ایک اولاد فطیک ہے اس میں ابھی بس سلسلہ حسن کی تشریف میں ہے اسے مقدس یا خبیر کے بارے میں یا خبیر یعنی ہر چیز کی ہر لحاظ سے خبر رکھنے والی ذات یعنی اس کائنات کے ہر چیز کی ہر لحاظ سے خبر رکھنے والی ذات کے ہے میں سلسلے میں جو ہے جنک در صاحب تک پہنچا چکا ہے اس کی لوگی تشریح والے مقدس کی کیا کیا مانک کیا وہ آپ لوگ کو پہنچا دیا اب یہ اس میں جو عنوان ہے وہ یہ الخبیر جل جلال القرآن پاک میں ہاں جی قرآن یہ سب مقندر کتنی جو ہے آیا کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. تو یہ سب مقدس قرآن پاک میں کیا مختلف کون کون سے آیات میں ذکر ہوا اس سلسلے میں عنوان الخبی الحرآن جل پاک میں تو اس سلسلے میں تو مقندس قرآن پاک میں 45 مرتبہ فورٹی مرتبہ آیا ہے اللہ تعالی کا کہ مقدس قرآن پاک میں اتنی تعداد میں اتنی دفعہ ذکر ہونا خود اس مقندس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے تو جن میں سے چند موارد ذکر کر کے توجہ دینے کے شائع کروں گا کیونکہ اصل مقصد اس بحث کا یہ ہے کہ قرآن پاک جو کہ کلام خدا ہے اس میں جو ہے اس, اس میں سے چند مور و آیات جو اس اس مقدس پر مشتمل ہے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے الخریر ہونے کو قرآن پاک سے ثابت کرنا محصود ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کا شک و نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ الخبی جلال, جلال و ذات ہے اور اسے ہمارے تمام احوال و صفات درونی و ظاہری سک علم ہے اور ہماری پوشیدہ رازوں سے بھی وہ خوب آگاہ ہے تاکہ بندہ اس صفت مقدس پر کہ اللہ تعالی ہماری ہر حال سے خوب آگاہ ہے ہاں جی ظاہری اور باطنی ہر احوال سے خوب آگاہ ہے اس صفحت پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس پر ہمیں پختہ یقین ہو جائے ہاں تاکہ بندہ جو ہے اس صفحت مقدس پر بہت ایمان پا کر بندہ کے گناہوں سے دور رہنے میں مدد مل سکے یقینی بات ہے آپ کو بہت یقین ہو کہ اللہ باخبر ہے میں اللہ سے چھپ کر خوش بھی نہیں کر سکتا ہوں میرے تمام ظاہری افعال حرکات و سکن اور سب ہر چیز سے اللہ تعبارک و تعالیٰ کے ذات با خبر ہے تو اسی صورت میں جو انسان گناہوں سے اس کو بش کے رہنے کے سواؤ اور کوئی دوسری صورت نہیں <متحد> نہ وہ فرائض میں کوتاہی کر سکتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے نہ کسی گناہ کا جیسے شراب نوشی بے حیائی کے کام میں آج کل جو ہے ان تینوں ان, ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں اور تو لائیں اختیار کرنا پھر آسان ہو جائے اور نفس ہمارا کے دھوکے میں نہیں آئے تو ان آیات میں سے چند مہرت عرض خدمت ہے. نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمۃ ان نَحب اباد خبیر المصیر اللہ خدمات ان نہ خبیر البصیر شرح شعراء کیا ہے نمبر ستائش ہے ان نہ اللہ تعالیٰ ہاں جی بے باز ہے اپنے بندوں کے بارے میں خبیر ان بڑا باخبر بصیر البینا ذات ہے ہاں اللہ تعالیٰ خود ہیں کہ اس کی ذات مقدس بندوں کے بارے میں خوب باخبر اور خوب دینا ہے اللہ الخبی جل جلال عالم کے کائنات کے عالم کے ذرہ ذرہ سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ خبیب ہے ہمارے عظم و ارادے فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے وہ ہمارے خلوتوں یعنی تنہائی کے رازوں کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے وہ ہمارے دلوں کی نیتوں اور ارادوں سے بھی باخبر ہے یہ توضیع اس مقدس کتاب خصوصیات حسن کی, کی صبح نمبر تین سو اٹھارہ سے تو میں نے لکھا ان نحب خبیر بصیر یہی آیت ہے کہ بے شک وزاد اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر اور بینا ہے دیکھ رہے ہوں اس کی تمام کے تمام اعمال کردار رفتار پختار تو خبیر و بصیر دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا کر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا میں خبیر بھی ہوں میں بصیر بھی ہوں ہاں دونوں کو ایک سازی کے بار کا اللہ نے اپنے بندوں کو ہوشیار کر دیا ہے کہ بندے کبھی یہ خیال نہ کرنا ہمیں تمہارے اعمال کردار کو صرف یہ خیال نہ کرنا ہاں؟ کہ میں جو ہے میں اللہ کہ میں تمہارے اعمال و اعمال کو صرف جانتا ہوں باخبر ہو بلکہ جو ہے بھی ہوں. یعنی صرف باخبر نہیں ہوں بلکہ دیکھتا بھی ہوں اللہ کے علم حضوری ہے اللہ کے عظم پوری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہے تمام عالم اپنی پوری ظاہر و باطن کے ساتھ اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرف حاضر ہے کل کُلی کتاب کی طرح اللہ کے سامنے پوری کائنات حاضر ہے اللہ کے علم کو ہاں علم عقائد میں علم حضوری سے تعبیر کرتے ہیں ہاں جی اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہیں ہمارے طرح جو ہے چیزوں کی تصویر ذہن میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے پوری کائنات اللہ کے سامنے اہا تبھی تب کل شہن علم اس کے علم ہر چیز پر محیط ہے پوری کائنات کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے پس کیسے اور کر اللہ اپنے بندوں سے لا بے خبر ہو سکتے ہیں ہاں جی ہرگز کس لا بے خبر نہیں ہو سکتے بلکہ اسے ان کے تمام اعمال و ارادوں اور رازوں کا مکمل خبر ہے اور سب کچھ دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے باخبر بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت مقدسہ کی زیل میں کہ ان اللہ خبیرم بیما خبیرم انہو بیباد ہی خبیرم مصیر سورہ شہرہ کے آج نمبر سیتائیس کے زیل میں ہمیں اس بات پر اعتقاض رحمہ واجب ہے لازم ہے کہ میرے رب میرے تمام آخوال سے خوب باخبر ہے نہ صرف باخبر ہے نہ صرف علم رکھتے ہیں بلکہ وہ دیکھتا بھی ہیں آپ کی تمام حرکات و شکنات اس کے سامنے ہے نے وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں باپ میں اگر تم کہیں جو ہے تین آدمی تو میں چوتھا ہوں اگر تم چار تو میں پانچواں ہوں اگر تم پانچ ہے تو میں چھٹا ہوں پھر فرماتے تمہاری ہر عدد پہ مجھ اللہ کے ایک عدد کا اضافہ ہو جائے گا کوئی یہ نہ سوچے بھائی اس کمرے میں اس میں کھیلا ہوں کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کمرے میں ہم صرف دو ہیں کوئی یہ نہ سوچے کمرے میں ہم صرف تین ہیں نہیں بھئی اس کمرے میں آپ دو ہیں تین ہیں اگر آپ ایک ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے دائیں بائیں کے رشتے بھی ہیں پلس اللہ تبارک ولا بھی ہے اور آپ کے اپنے اعضاء و جوارے بھی قرآن پاک کے آئے کی روشنی میں آپ کے خلاف گواہ ہے عشرہ یاسین ہر کوئی پڑھتا ہے نہ لہ ہم دلوم نحتم ولا قیامت کے دن ان کے منہ پر منہ لگا دیں گے اتکلم ندیہم متا شاد جلم ہی ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھوں سے ہم سے بات کرائیں گے اور ان کے پیر جو ہے گواہی دیں گے کہ میں اس پیر سے کہاں کہاں کن کن غلط جگہوں پہ چل کے گیا ہوں اس ہاتھ سے میں نے کیا کیا جرائم کیا کس کس پر ظلم کیا ستم کیا یتیموں پر مساکین مستحف لوگوں پر اللہ کے راستے میں کرنے والے برحق علم پر جنہیں حق کے راستے میں میں اس ہاتھ اور پیر سے کتنی رکاوٹیں گھڑا کر دیا انسان اس انکار کریں گے نا تب انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ موہر لگائیں گے اور اس کے, جو اس کے خلاف گواہی شروع کرے گا تو قرآن میں اللہ ہے کہ یہ انسان سے کریں گے. یا تم کو کیا ہو گیا تم تو میرا کو نہیں آزا وہ, ہیں. ہاں تو وہ لوگ کہیں گے ہم کیا اللہ جس نے اللہ کل واللہ جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی بولنا سکھایا اسی نے آج ہمیں حکم کیا بھائی بولو تم نے جو زندگی میں کیا ہے اس کا غار ہم کرنا پڑے گا ہم تو اس کتابیں ہیں مقدس آسمب کو قرآن پاک کی روشنی میں ان کے معنی محفوظ سمجھنے کے بعد ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے فرم بے شک وضاحت یقیناََ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر بھی ہے جانتا بھی ان کے تمام بحال کو اور بصیر بھی دیکھ بھی رہا ہے اس کے تمام معمل اللہ کے سامنے واقع ہو رہا ہے سامنے انجام پا رہا ہے تو اب, اب خود اندازہ کریں بھائی کیا آپ کے لیے کوئی راہ فرار ہے کیا آپ باغ سکتے ہیں ہاں اگر کوئی یہ بھی, اللہ دیکھے تو کیا فرق پڑے گا نوزب اللہ نواز بھائی کے سب کچھ اس کے ہاتھ میں آپ کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں آپ کی موت اس کے ساتھ بات میں ہے ہاں جی آپ کے صحت و سلامتی اس کے ہاتھ میں آپ کے رزق اور تمام نعمتیں اس کے ہاتھ میں آپ کی جنت جاننا اس کے ہاتھ میں آخر سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ہاں اس سے اگر آپ نے نہیں ڈرنا ہے پھر کسے ڈرنا ہے مہمان ہے وہ جلدی مواخذہ نہیں کرتے جلدی پکڑتے نہیں ہیں لیکن یہ جان خدا دیر گیر مسافگ خدا دے سے پکڑتا جب پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے لہٰذا نرہ میں عیسائی مجیدہ سے انہوں بے باد بصیر ہن کی معنی مفہوم کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ ہاں پر نظر رکھیں قائم عشاہد کے مفہوم سے ہاں جی غافل تو نہیں ہوں آزان گراہ میں ہم نے صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ تعلیمات ہمیں دی اپنے آسما و صفات کے بارے میں اپنے اللہ تعالیٰ میں کون میرے کیا صفات ہے اللہ نے بند امین خوشحال ہے نا خبردار ہے میں تمہارے احمد سے باخبر بھی ہوں اور تمہارا احمال دیکھ رہا ہوں اور اسی حساب سے کل تمہارے سزا و جزا ہوا ہاں مجتم پر کوئی ظلم بھی نہیں ہوئے لیکن غلط کام کریں تو اس کو تمیز حضا مغانا بھی ہوگا۔ ہاں تم مادنیکیاں کرتے رہیں گے تو تمیز جنت کے عظیم باغات میں بھی پہنچا دیں گے اس کا وعدہ سچا ہے۔ از ازا نگرامی ان اسمال خسنا کا کے معنی مفہوم کو زید میں لکھتے ہوئے اپنی اپنی ہدایت کے سامان پیدا کریں۔ ہاں اپنے رب کے سامنے اس کی معرفت حاصل کریں اس کے آدمی صفات کے معنی مفہوم کو ہاں ذہن میں رکھتے ہوئے ان پر پہتائی ایمان رکھتے ہوئے اپنی کردار سازی کریں اخراق سازی کریں اللہ کی فرائض میں کوتاہی ہو رہا ہے تو آپ اس میں کوتاہی نہ کریں اگر کوئی ہو رہا ہے تو کریں حضین گرام ہے کیونکہ انسان کو خوش پتہ نہیں کہ آپ دنیا میں کتنا جو ہے دن زندہ کتنا محنت زندہ کتنا سال زندہ ہے ہاں خوش پتہ نہیں ہو سکے لہٰذب جو ہے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ برہم کرے لہٰذا ہمیشہ ہمیں موت کی تیاری میں رہنا چاہیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کا ہمیشہ صاف رہنا چاہیے میرے دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آسما پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سچی بندگی کے امین تو